ام بل لا کیا وہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو محمد نے گھڑ لیا ہے بلکہ وہ ایمان نہیں لانا چاہتے ہیں